ایک تو عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ استعمال کیے جائیں جیسے عموماً ہم نے دیکھا کہ لوگ تنگ قسم کی پتلون پہن کر آتے ہیں یا اپنی کرز بچانے کے لیے استری بچانے کے لیے جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے ایسے پائجامہ اوپر کر کے جاتے ہیں یہ فیل کثیر ایک بات کوئی آدمی نماز میں ایسا فیل کرے کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ قیاس کرے کہ یہ شاید نماز میں نہیں ہے اس کو فیل کثیر کہیں گے اس لیے ضرورت کہیں کوئی چونٹی کاٹ جائے ایک آدھ اس طریقے سے دو دفعہ اس طریقے سے نکالنا تو جائز لیکن ایک رکن میں تین مرتبے اگر ہاتھ اٹھایا تو یہ بھی فیلے کثیر ہونے سے علماء نے مفسد کا قول کیا نماز کی